بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلا آل محمد مبارک و سلم الدرس الخامس عشر پندروان صبح الفتیاتو جماع الفتاتو کی نوجوان لرکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زینب وزینب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو من انتن یا خواتو تم کون ہو اے بہنوں اخوات جمع ہے پختن کی اور انتن جمع ہے انتی کی من انتن یا خواتو اے بہنوں تم کون ہو اخدا ہننا ان میں سے ایک نہ بنا تو شیخ ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں زینب زینب سہلم و, و مرحبا خوشآم دید کے معنی میں ام کنا استاد تی تمہاری والدہ تمہاری امی میری پروفیسر ہیں کیفا حال ان کا حال کیسا ہے یا ترجمہ کریں گے ان کا کیا حال ہے احلم و سہلم و مرحبا اس کے بارے میں ہم بتا چکے اہلن یہ ہے پورا جملہ اتحا اہلن آہلن سے مراد یہاں گھر والے یعنی تو اپنے ہی گھر والوں میں آیا ہے آنے والے تم اپنے ہی گھر میں آئے ہو اتھا اہلن اس کو اپنا ہی گھر سمجھو آگے و تئیتا سہلن و کا معنی ہوتا ہے روندنا پاؤں تلے روندنا کسی چیز کو وا و تہتا سہلن سہلن نرم زمین تو کہتے ہیں سہلن کا ایک معنی ہے آسان جو چیز ہارڈ نہ ہو نرم ہو اس کو بھی سہل کہتے ہیں یعنی سبق مثلاً اگر آسان ہے تو اس کو بھی سہل اور زمین اگر سخت نہ ہو آرام دہ ہو نرم ہو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں سہلن وطحی تہلن اور تو نے روندہ ہے نرم زمین کو یعنی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ کلیانہ آنا بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی امید ہے تم آسانی سے آگے ہوگے فوتعیتا سہلن آگے ہے ونبو مرحبن رَحَبَ یو راہب کھلے دل سے کسی کا استقبال کرنا وانبن اور ہم کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں استقبال کرنا وانحب و تو یہ اس کا پورا پوری عبارت اس کی یوں بنتی ہے وعلیکم اسی کو مخف کر کے کیا کہہ دیتے ہیں اہ لم و و مرحب کھلے دل سے ونحب و اور ہم کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں احدا ان میں سے ایک ہی بخیرن وہ خیریت سے ہیں الحمد اور اللہ کا شکر ہے زینب زینب اینا ہی کہاں ہیا وہ شی کے معنی میں الآنا اس وقت وہ اس وقت کہاں ہیں عہدا ان میں سے ایک ہی الانا فر ریاضی وہ اس وقت ریاض میں ہیں وہ اس وقت ریاض میں ہیں یعنی میری والدہ ہماری والدہ ریاض میں ہیں زینب زینب متا راہبت وہ کب گئی ہیں متا کب راہبت وہ گئی وہ کب گئی ہیں احدا ہنہ ان میں سے ایک راہبت قبل اسبو وہ ایک ہفتہ قبل گئی ہے اسبو این ویک کے معنی میں ہفتہ وہ ایک ہفتہ پہلے گئی ہیں زینب الزینب من منظہ بہا کون گیا ہے ان کے ساتھ ماں آہا اس کے ساتھ مذکر کے لیے ماں ہو اور معنس کے لیے ماح جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا من ذہاب ماں ان کے ساتھ یعنی آپ کی امی کے ساتھ کون گیا ہے زہاب محا اخو نا ابراہیم ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے اس کے ساتھ ترجمہ کریں گے یعنی والدہ ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے زینب ابو کئی حال و کنہ تمہارا حال کیسا ہے آپ کا کیا حال ہے کنہ استعمال ہوتا ہے جمع معانس کے لیے یعنی دو سے زیادہ عورتوں کے لیے بتائیے دو سے زیادہ مردوں کے لیے استعمال ہوگا کئی فا مردوں کے لیے کیا کہیں گے کئی فہ عورتوں کے لیے کئی فہ حالو کنہ میں سے ایک نہ بخیر ہم خیریت سے ہیں و الحمد اور اللہ کا شکر ہے زینب زینب فی آئیے مدرسہ تن ان تم کون سے سکول میں ہو فی میں آئیے کون سا مدرسہ تن سکول انتن تم اگر مردوں سے پوچھنا ہو لڑکوں سے طلبہ سے تم کون سے اسکول میں ہو پھر کیا کہیں گے فی ادراساتن ان انتم فی ادراسا تین ان تنہا تم کون سے اسکول میں ہو اخدا ہونا ان میں سے ایک یعنی کیا جواب دیتی ہے نحنو نو فل مدراسا تل یہ الفاظ مٹے ہوئے ہیں لکھ لیجئے نحنو نہ نو فل مدرسہ ہم مڈل سکول میں ہیں متخبارو کنا متخبارو کنہ اختبار یوں لکھتے ہیں اختیبارو اختبار ٹیسٹ امتحان مد اختبار کننا تمہارا امتحان کب ہے بعد شہر اختبارنا یوں لکھیں گے اختبارنا ہمارا امتحان ہمارا ٹیسٹ بادشاہن ایک مہینے کے بعد ہے زینب اذهبتن الى اہب اليوم اذهبتن اظہب تنہ آ وحب تن آ جہب آ... تن تم گئی اظہب تن إلى المدرا سے کیا تم آج سکول گئی اخدا ان میں سے ایک نہ ہم جی ہاں ذہب نہ ہم گئی واہ اور رجا نہ ہم واپس آ گئے نعم ہم جی ورجعنا ہم گئی اور واپس آ گئی و مشکیں تمری رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب عن اسلطل عطیتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے من ان تم نہ تم کون ہو یہ سوال کن سے کیا جائے گا خواتین سے اور مردوں سے کرنا ہو تو پھر کیا کہیں گے من ان تم کہنا ہو خواتین ہم مسلمان ہیں تو کیا کہیں گی نہ مسلماتن کہنا ہو ہم طالبات ہیں تو پھر کیا کہیں گی نہ طالبات اینا ام کرنا تمہاری والدہ تمہاری امی کہاں ہیں کہنا ہو ہماری امی گھر میں ہیں تو کیا کہیں گی نا فلبئی تھی ام نا فل بئی تھی ایئی تنہا تمہارا گھر کہاں ہے کہنا ہو ہمارا گھر سکول کے نزدیک ہے تو کیا کہی بن بہت نا کریبن آگے کہنل مدرسی بہت نا قریب منل مدرسو کن نہ تمہارا بھائی کہاں ہے کہنا ہو ہمارا بھائی اسکول میں ہے تو کیا کہیں گی اخو نا فلم مد اور رسحتی مدرسہ تو کنہ تمہارا سکول کہاں ہے کہنا ہو ہمارا سکول مسجد کے نزدیک ہے تو کیا کہیں گی مدرسہ تونا اب مدرسہ تو کا لفظ مس ہے مدرسہ تو بولتا آتی ہے اخیر میں اس لیے اس کے ساتھ قریب ان کی بجائے کیا آئے گا قریبتن تن مدرسہ تونا کریب تن منل تو نا قریب مین المس آکیا آ کیا ذہب تننا تم گئی سکول ال یوما آج کیا تم آج سکول گئیں؟ کہنا ہو جی ہاں ہم گئیں تو کیا ذہبنا نون علی صبر نعم ذہبنا نہ تمرین رقم اسنان مشق نمبر دو انس مس بنائیے المبتا مبتدا کو فی کلن ہر ایک میں منل جمل العتی آنے والے جملوں میں سے شروع سے مشق نمبر دو ہے اس مشق میں ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نیچے آنے والے جملوں میں پہلے اسم کو جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو پہلا عزم جس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں مبتدا ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں مبتدا کو معنس میں تبدیل کیجیے کیا مطلب کہ نیچے آنے والے جملوں میں مبتدا مذکر ہوگا آپ نے اس کو معنس بنانا ہے مثال سے بات مزید واضح ہو جائے گی انتم تو کیا تم طلبہ ہو اگر لڑکیوں سے پوچھنا ہو کیا تم طالبات ہو تو پھر انتم کی بجائے کیا کہیں گے انتن طالباتن مبتدا کے ساتھ اس کی خبر بھی معانس میں بدل جائے گی آگے دیکھیے انتم مدرسون کیا تم اساتذہ ہو یہی سوال اگر خواتین سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے انتن مدر سات لکھا ہوا لفظ مدرسات کیا تم ڈاکٹرز ہو اگر یہی سوال خواتین سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے انتم کی جگہ پہ کیا جائے گا انتن اور آگے جس طرح لکھا ہوا طبیباتن انتن ان تم اخوت حامدن کیا تم حامد کے بھائی ہو کہنا ہو کیا تم حامد کی بہنے ہو تو پھر اخواتو کی جگہ پہ کیا آ جائے گا جس کا لکھا ہوا اخوات اور ان کی جگہ پہ انتن کیا کہیں گے انتن اخوات حامدن کیا تم حامد کی بہنیں ہو ان تم مسلم کیا تم مسلمان ہو مردوں سے پوچھنا ہو تو کہیں گے ان لیکن اگر خواتین سے پوچھنا ہو تو پھر کیا کہیں گے ان تن مسلماتن لکھا ہوا مسلماتن تن مسلماتن مسلماتن اسی طرح لکھیں گے جیسا لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ الف و لمبی تا کے ساتھ ان مسلمات آگے دیکھیے ان تم محمودن کیا تم محمود کے چچے ہو امام جمع ہے امن ام کی کیا تم محمود کے چچے ہو کہنا ہو کیا تم محمود کی پھوپیاں ہو پھر کیا کہیں گے امام کی جگہ پہ آ جائے گا اماتو امن چچا جمع اس کی امامن اور امتن پھوپی اور اس کی جمع اما لیکن یہاں ان تن اماتن محمود نہیں کہیں گے کیوں آخر میں سنگل حرکت آئے گی کہ جب کوئی اس مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی سنگل حرکت آتی ہے محمود کی پھوپیاں مضاف مزافلے کیا کہیں گے ان تن اماتو ایک پیش کے ساتھ ابنادیری کیا تم پرنسپل کے بیٹے ہو اگر کہنا ہو کیا تم پرنسپل کی بیٹیاں ہو پھر کیا کہیں گے ان تن ابناؤ بیٹے اور بنا تیٹیاں ابن ان کی جمع ابنا اور بنتن بیٹی اس کی جمع بنا لیکن بنا استعمال نہیں ہوگا تنوین کے ساتھ بلکہ بنا پہ ایک پیش کے ساتھ کیا کہیں گے انت بنا تل ایک پیش کے ساتھ کیوں اس لیے کہ جب کوئی اس مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ڈبل حرکت نہیں سنگل حرکت استعمال ہوتی ہے پرنسپل کی بیٹی ہیں انتن بنا تمدیری ان تم آ کیا تم طلبہ کے باپ ہو کہنا ہو کیا تم طالبات کی مائیں ہو پھر کیا کہیں گے جس طرح لکھا ہوا اَنتُنَّ الطَّالِبَاتِ اَنتُنَّ اُمَّحَاتُ الطَّالِبَاتِ اُمَّحَات ان تن ام ہاتھ طالی باتی ان تن اما جمع ہے ام کی اور آبا ان جمع ہے اب ان کی ہم استعمال کرتے ہیں ازواج متحرات کے لیے قرآن مجید کے مطابق امہات المومنی مومنوں کی مائیں قرآن نے کہا وہ اور آپ کی بیویاں اما ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں تو امن ام کی جمع امہات ہاتھ انت ام النا ہات باتی تمرین رقم ثلاثہ مشک نمبر تین حول تبدیل کیجئے الزمیرہ زمیر کو فی کلن ہر ایک میں من الجمل العاطیتی آنے والے جملوں میں سے کما ہوا موضحن جیسا کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے فی المثالِ مثال میں اب مثال کو آپ پڑھئے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم سے اس مشق میں کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے مثال کیا ہے اینا نہ یا اخوانو اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے اینا نہ بئی تو یا اخواتو ہے بہنوں تمہارا گھر کہاں ہے ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مدکر کی ضمیر کو تبدیل کرنا ہے معنس کی ضمیر میں اگر لڑکوں سے پوچھنا ہو تو کہیں گے ائی نہ تو یا اخوانو اور اگر لڑکیوں سے پوچھنا ہو یہی سوال تو کیا کہیں بئی تو کن یا اخواتو این اخو یا اخوانو تمہارا بھائی کہاں ہے اے بھائیو اگر لڑکیوں سے یہی سوال پوچھنا ہو کہ تمہارا بھائی کہاں ہے اے بہنوں تو کیا کہیں گے اینا اخو اخوکم کی بجائے ائی نہ یا خواتو ائی ندور تو یا اے بھائی تمہارا سکول کہاں ہے یہی سوال اگر طالبات سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے ایسا کن یا اخوات متا کب آگے اختبار نہیں لکھا ہوا یہ لفظ ہے اصل میں اختبار اور یہ جو چھوٹا سا سواد ہے اس سے مراد کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اس کو پیچھے ملا کے پڑھیں گے متا اختیبارو یا متا اختبارو کی بجائے پڑھیں گے مت تبا رکم پیچھے ملا کے متخ تبا تمہارا ٹیسٹ کب ہے تمہارا امتحان کب ہے یا اخوانو اے بھائیوں اگر طالبان سے یہی سوال پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے متخ تبارو کن یا اخواتو متخبارو کن یا اخواتو اگر الگ الگ کرنا ہو تو پھر کس طرح کریں گے کیا کہتے ہوئے کیا کہیں گے متا اختبارو کن ملا کے پڑیں گے متخ تبارو کن یا اخوات احادہ ام کم یا اخوان کیا یہ تمہارے چچا ہیں بھائیوں اگر کہنا ہو یہی سوال اگر پوچھنا ہو لڑکیوں سے کیا یہ تمہارے چچا ہیں اے بہنوں پھر کیا کہیں گے احاذ امو کی بجائے احاد ام کیا کہیں گے احاذہ ام کن یا اخواط اب تو کم یا اخوان کیا تمہارا گھر نزدیک ہے اے بھائیوں اگر لڑکیوں سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے اب تو ا تو کن قریبن یا خواتو کریبن اسی طرح رہے گا بھائی تو کنہ یا خواتو گھر خا لڑکوں کا ہو خواہ لڑکیوں کا ہو وہ تو مذکر ہی استعمال ہوگا فی ای شاہ اختبارکم یا اخوانو فی میں ائی کون سا شاہ مہینہ کون سے مہینے میں کون سے مہینے میں ہے اختبارکم تمہارا ٹیسٹ تمہارا امتحان تمہارا امتحان کون سے مہینے میں ہے اے بھائیو کہنا ہو اے بہنوں تمہارا ٹیسٹ کون سے مہینے میں ہے تمہارا امتحان کون سے مہینے میں ہے تو کیا کہیں گے فی ای شاہ رن اختبارو کننا فی ای شاہ رن اختبارو کن نہ یا تمرین رقم اور باہ مشق نمبر چار ضع رکھیے فی الماکن خالیتی خالی جگہوں میں اماکن جمع ہے مکان کی خالی جگہوں میں رکھیے فیم یلی مندرجہ ذیل میں مناسباً مناسب لمخاطبی مناسب ضمیر مخاطب کی یعنی جو استعمال ہوتی ہو مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے حاضر کے لیے انتا تو مذکر کے معنی میں انتم تم تم سب جمع مذکر کے معنی میں انتی تو ایک عورت کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے انتنا تم سب عورتوں کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے اب دیکھیے سب سے پہلا جملہ ہے یا کہہ لیجئے سب سے پہلا سوال ہے آ, آگے خالی جگہ ہے اور آگے ہے مسلمن یعنی اگر کہنا ہو کیا آپ مسلمان ہیں تو کیا کہا جائے گا آ انتا مسلم مریضا تن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے معانس کی کہنا ہو کیا آپ بیمار ہیں یعنی کسی خاتون سے مخاطب ہو کے تو کیا کہیں گے انت کی بجائے اینتی مریض تن طبی بات جمع ہے تبی کی لیڈی ڈاکٹر اب دو سے زیادہ عورتوں کے لیے جمع مونس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے چنانچہ کیا کہیں گے انتن نہ تبھی تو جارن جمع ہے تاجر کی جمع مذکر مذکر کے لیے استعمال ہونے والا لفظ کیا کہیں گے انتم تجارن بنت المدرسی استاد کی بیٹی کہنا ہو کیا آپ استاد کی بیٹی ہیں تو کیا کہیں گے انتی بنت المدرسی انتی بنت المدرسی اخوات ابباسن عباس کی بہنیں دو سے زیادہ لڑکیوں کے لیے دو سے زیادہ عورتوں کے لیے کون سی استعمال ہوتی ہے انتن النا چنانچہ کیا کہیں گے ان تن نہ کیا آپ عباس کی بہنیں ہیں تو لابن جمع ہے طالبن کی کیا کہیں گے ان تم تو مشکل نمبر پانچ واہ رکھیے فی المکن تلخالی خالی جگہوں میں مکان کی دو جمیں استعمال ہوتی ہیں اماکن بھی اور امکنہ بھی واہ فلکین خالی عتی خالی جگہوں میں رکھیے آنے والے جملوں میں زمیرن متصل مخاطبی کوئی ضمیر متصل مخاطب کی یعنی مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر متصل کاف کا کتاب کا تم ایک لڑکے کی کتاب کتاب کم تم سب لڑکوں کی کتاب کی کتاب کی معنی کیا ہوگا تم ایک لڑکی کی کتاب اور کنہ کتاب کنہ تم سب لڑکیوں تم سب عورتوں کی کتاب آگے لکھا ہوا ہے ائی نا تو خالی جگہ خالی جگہ یا اخوان اے بھائیو کہنا ہو اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے تو کیا کہیں گے ائی نہئی تو کم مذکر کے لیے کم اے نا بہن یا اخوان آگے ہے یا حامدو کہنا ہو اے حامد کیا یہ آپ کی کتاب ہے تو کیا کہیں کتابو کا یا حامدو آگے یا لا لیٰ کو مخاطب کر کے کہنا ہو آپ کی گھڑی خوبصورت ہے تو کیا کہیں گے ساعتو کا کی بجائے سا کی سا آتو کی جمیل یا للا یا اخوات اے بہنوں کہنا ہو اے بہنوں آپ کے ابو کون ہیں تو کیا کہیں گے من ابو کم نہیں بلکہ من ابو کن یا اخوات یا سیدتی اے محترما میڈم کے معنی میں کسی میڈم سے آپ نے نام پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے مسم کا کی بجائے مسموکی یا سیدتی آگے یا سیدی سر کے معنی میں سر جناب محترم کسی محترم سے نام پوچھنا ہو کسی مرد سے تو کیا کہیں گے مسمو کی کی بجائے مسموں کا یا سیدی یا فتح یا تو آ رہا ہے آگے فتح یاتو جمع ہے فتحتن کی فتحتن معنی نوجوان لڑکی کہنا ہو اے لڑکیوں کیا آپ کی امی گھر میں ہیں تو کیا کہیں گے اَا اُمُّ کُم کی بجائے لڑکیوں کے لئے اَا اُمُّ کُنَّا فِي الْبَيْتِ یا فَتَيَاتُ يَا اِخْوَانُ اے بھائیو کہنا ہو اے بھائیو تمہارے نام کیا ہیں تو کیا کہیں گے مَا أَسْمَاءُكُمْ يَا اِخْوَانُ مَا أَسْمَاءُكُمْ يَا اِخْوَانُ تمری رقم ستہ مشکل نمبر فی الما کے خالی خالی جگہوں میں فیم علی مندرجہ ذیل میں ضمیرن مناسب کوئی مناسب متکلم جو اپنے لیے استعمال ہوتی ہو عربی گرامر کے اعتبار سے تھرڈ پرسن اور انگلش کی گرامر کے لحاظ سے فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں انا میں نحنو, ہم مسلمن کہنا ہو میں مسلمان ہوں تو کیا کہیں گے انا مسلمن بتائیے مسلم کے ساتھ کیا آئے گا نحن مسلم مسلمتن کسی خاتون نے کہنا ہو میں مسلمان ہوں تو وہ کیا کہے گی انا مسلمت وہ بھی کیا کہے گی انا انا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی اسی طرح نح مذکر کے لیے بھی اور معنس کے لیے بھی مسلمات مردوں نے کہنا ہو ہم مسلمان ہیں تو وہ کہیں گے نخن مسلمون عورتوں نے کہنا ہو ہم مسلمان ہیں تو وہ کیا کہیں گی نخن و مسلمات تبدیل نہیں ہوگا آگے مسلمون اور مسلماتم اس میں تبدیلی ہو جائے گی مدکر کے لیے مسلمون اور مونس کے لیے مسلمات بنات المدیر پرنسپل کی بیٹیاں کہنا ہو ہم مدیر کی بیٹیاں ہیں تو کیا کہیں گے نہن المدر استاد کا بیٹا کہنا ہو میں استاد کا بیٹا ہوں تو کیا کہیں گے انا ابن کی بجائے کیا پڑھیں گے ملا کے انا بن المدر رسی طلبن جمع ہے طالبن کی کہنا ہو ہم طالب علم ہیں تو کیا کہیں گے نہ کسی لڑکے نے کہنا ہو میں بیمار ہوں تو وہ کیا کہے گا انا مریضن؟ کسی لڑکی نے کہنا ہو تو وہ کیا کہے گی؟ انا تن انا دونوں کے لیے استعمال ہوگا لیکن لڑکے کے لیے مریض اور لڑکی کے لیے مریض تمرین رقم صبح مشق نمبر سات ایک اورا وقت پڑھیے اور لکھیے قبل اسبوعن میرے ابو کاہرا گئے اسبوعن ایک ہفتہ پہلے ان کا لفظ ہے سب آتون سے سب کا معنی ہوتا ہے سات تو سات دنوں کا جو ہفتہ ہوتا ہے ویک اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسبو متا خرجتا من الفصلی یا محمد اے محمد آپ کلاس سے کب نکلے خراج بعد بآت میں سب کے بعد نکلا رحاب تل قبل الزانی میں مسجد کی طرف گیا یا علا کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے میں مسجد گیا قبل الزانی اذان سے پہلے متا رحاب اموکی ال ریاضی یا آمین تتا کب رحاب اموکی گیا آپ کا چچا ترجمہ کریں گے آپ کے چچا کب گئے ریاض ریاض آپ کے چچا ریاض کب گئے یا آمینہ تو اے آمینا رحبہ قبل شاہ وہ ایک مہینہ پہلے گئے ابعد رحب سا ال کیا نماز کے بعد آپ مطعم کھانا کھانے کی جگہ کیا نماز کے بعد آپ میس کی طرف گئے لا جی نہیں رہب قبل صلاح میں نماز سے پہلے گیا اینا تھا یا اخی جمع کے لیے استعمال ہوگا اینا تم یا اخوانی اینا ایہب یا اختی اے میری بہن تو کہاں گئی جمع کے لیے استعمال ہوگا ایہب تنہ یا اخواتی اے میری بہنوں تم کہاں گئی انا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاب تو اور نہوں کے لیے رہابنا ہم گئے یا ہم گئی کسی طرح رحاب تو میں گیا یا میں گئی دونوں معنے ہیں اس کے الکلمات الجدید نئے الفاظ قبلا پہلے جی ہاں رہ ہم گئے نہنو زحابنا زور دے کے ہم گئے جملہ اسمیا بن جائے گا الکلمات الجدید الفاظ قبل پہلے بعد باد میں کیفا کیسا یا کیسے مت کب او ہفتہ اشہر مہینہ ال اذان اذان نماز راجا آ وہ واپس آیا الضمائر المنفصل اسم سے فاصلے پر الگ ہو کر علیحدہ سے استعمال ہونے والی ضمیریں ہوا طالب مذکر کے لیے ہی طالبات معنس کے لیے ہوا کی جمع ہوم اور ہی کی جمع ہن ہم طلاب اور ہن طالبات انت طالب تو طالب علم ہے مونس کے لیے انتی طالب انتا کی جمع انتم اور انتی کی جمع انتن انا طالب انا طالبۃ انا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی اسی طرح نخنو یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی نخن تو لابن نخن طالبا تنخرہ